رحمان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ربی ولاۃ الخیر آمین یارین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جبری علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور طویل حدیث ہے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے پہلا سوال انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا اسلام کیا ہے آپ نے اسلام کو ڈیفائن کیا پھر انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا ایمان کیا ہے آپ نے ایمان کو ڈیفائن کیا پھر انہوں نے سوال کیا کہ مل احسانو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے تو آپ نے احسان کو کچھ یوں ڈیفائن کیا کہ الحسان احسان یہ ہے کہ انتابود اللہ کا انا کا تراہو تو اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے ف علم تکن تراہ ف عن ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو حاصل نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھا ہے تو درجہ احسان یہ ایک لیول ہے جی اسلام سے آغاز ہوتا ہے پھر ایمان دل میں پیدا ہوتا ہے اور پھر جب انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ یوں محسوس کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ ہے درجہ احسان اور قرآن مجید میں محسنین کا جہاں بھی ذکر آیا ہے وہاں پر آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں اس درجے میں شامل ہونے کی توفیق توفیقت فرمائے احسان کی ڈیفینیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ میں آپ سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں اور وہیں سے ہم اپنے سبق کو شروع کر دیں گے آپ نے فرمایا کہ ان تابود اللہ ان تابود کل ہم نے فی کے عراب کو پڑھنا شروع کیا تھا اور ہمارے سامنے بات یہ آئی تھی کہ فی المزار عراب کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے مرفو منصوب اور مجزوم فی المزارے کی جو نارمل گردان ہوتی ہے اسے مزارے مرفوع کہا جاتا ہے اور مرفو سے پھر وہ منصوب ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے یا برفوز سے وہ مظزوم ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے منسوب یا مزدوم ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی فیل مزارے کے اور کل ہم نے فیل مزارے کو جب منصوب ہونا دیکھا تو ہمارے سامنے حروف آنے شروع ہوئے جو فیل مزارے کو منصوب کرتے تھے پہلا حرفلند تھا یہ مظاہرے کو منصوب کرتا تھا اور فیل مزارے کے معنی میں زوردار نفی اور فیل مظاہرے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا تھا اس کے بعد ہم نے ان پڑھا جو کہ ابھی آپ بورڈ پہ بھی لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ بھی مظاہرے کو منسوب کرتا ہے اور کہ کے معنی جو ہیں وہ سادہ الفاظ میں ہم کہیں تو ہمیں ترجمے میں لانے پڑتے ہیں مزارے منسوب کیسے ہوتا ہے اسے بھی ذہن میں تازہ کر لیں کسی بھی مظاہرے کے گردان کو آپ تین گروپس میں تقسیم کر کے ان تینوں گروپس کو منسوب کر سکتے ہیں پہلا گروپ ان الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے جن کے آخر میں پیش ہوتی ہے اور یہ پانچ الفاظ ہوتے ہیں دوسرا گروپ آنی اونا اور اینا کی آوازوں والا ہوتا ہے اور تیسرا گروپ وہ مونس کے دو الفاظ والا ہوتا ہے پہلا گروپ جن کے آخر میں پیش آتی ہے اور پیش کو زبر سے بدل دیں گے تو منسوب ہو جاتا ہے پھر مظاہرے آنی, اونا اور اینا کا ناپ کر دیں تو مزارے منسوب ہو جاتا ہے اور جمع مونس وہ منسوب بھی ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں تو ان کو ہم پڑھ رہے تھے ان بہت اہم ہے اس لیے میں مزید اس پہ تھوڑی سی آج بات کروں گا اور پھر ان اللہ تعالیٰ اگلے حرف کی طرف چلیں گے جو فی مزارے کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پہلی بات آپ نوٹ کریں کہ ان اس کے بعد آپ کو تابودہ نظر آ رہا ہے جو کہ فی المزارے ابجنلی کیا تھا تابود تھا یہ یعنی پہلے گروپ کا لفظ تھا ابدا یابود سے اگر ہم پانچ لفظ لے کے آئے پہلے گروپ کے تو یابود تا دبود ابود نبود اب ان میں سے یہ تاب کون سا والا ہے چوتھا سیکھ ہے یا ساتواں سیکھ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پہچاننا ہے تو یہ اصل میں جب ترجمہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساتواں سیکھ ہے یعنی واحد مذکر حاضر والا سیکھ ہے تابودو تھا یہ ان کی وجہ سے تابودا ہو گیا میں اگر اوریجنلی سے لکھ کر آپ کے سامنے رکھوں تو انشاءاللہ اللہ تعالی بات ہنڈریڈ پرسینٹ کلیئر ہو جائے گی تابودو الگ سے لکھا ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ واحد مونس غائب والا سیکھا بھی ہو سکتا ہے اور واحد مذکر حاضر والا بھی ہو سکتا ہے ایسی ہے نا؟ اگر واحد مونس غائب والا سیکھا ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ عبادت کرتی ہے یا کرے گی اور اگر واحد مذکر حاضر والا سیکھا ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا ٹھیک ہو گیا اور پھر اگر یہ پہلے اور چوتھے کے علاوہ ہے تو اس کا فائل اندر ہی ہوگا ضمیر کی صورت میں اور اگر یہ چوتھا ہے، ٹھیک ہے پہلے اور چوتھے میں سے چوتھا ہے تو اس کا فائل آگے آ سکتا ہے یہ باتیں ساری آپ کے ذہن میں ہیں تو اس کو ہم ساتواں سیکھا یعنی واحد مزکر حاضر کا سیکھا سمجھ کر ترجمہ کر رہے ہیں تابدو تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا فیل اور فائل اکٹھے ہو گئے آگے بفول آ رہا ہے کس کی اللہ کی تو بفول منصوب ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے یا تو اللہ کی عبادت کرے گا اب اس کے شروع میں ہم ان لگائیں تو ان نے فیل مظاہرے کو منسوب کرنا ہے اور تابود جو ہے منسوب تابودا کے طور پر ہو جائے گا اور بن جائے گا ان تابود اللہ ان تابود اللہ اب ترجمہ کیا کریں گے اس کا کہ تُو عبادت کرے کہ تو۔ عبادت کرے یہ ترجمہ کریں گے یا دوسرا انداز میں نے آپ کو ترجمہ کرنے کے بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے تیرا اللہ کی عبادت کرنا پہلی سو کا ترجمہ کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور دوسرا ترجمہ کیا ہے تیرا اللہ کی عبادت کرنا احسان کیا ہے آپ سے سم فرما رہے ہیں کہ احسان تیرا اللہ کی عبادت کرنا ہے اس طرح جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے احسان تیرا اللہ سے ڈرنا ایسا ہے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے احسان تیرا اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا ایسا ہے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی یہ تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ جو ان ہے نا ان اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ جو میں نے دوسرا والا ترجمہ کیا نا تیرا اللہ کی عبادت کرنا تیرا اللہ کی عبادت کرنا اب یہ کرنا والے جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں ساکب شاید آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے کس طور پہ پڑھے تھے مصدر ایکسلنٹ ہم نے کہا تھا نا جانا مستر سے فی الماضی کی گردان کریں آنا مستر سے فیل ماضی کی گردان کریں کھانا مستر سے, سے فیل ماضی کی گردان کریں تو جتنے بھی نام والے لفظ ہوتے ہیں نا یہ مستر ہوتے ہیں اور مستر کا مطلب ہوتا ہے کام کا نام ٹھیک ہے نا تو ان نے ترجمے میں کیا کیا اس نے فیل کے ساتھ مل کر فیل کے ساتھ مل کر مستر کا مفہوم دے دیا ان نے کیا, کیا فیل کے ساتھ مل کر ٹھیک ہے فیل کے ساتھ مل کر مصدر کا مفہوم دے دیا اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لیں یہ بہت اہم چیز ہے اور ان اللہ آپ کو آگے بہت ہی فائدہ دے گی قرآن مجید کی ٹرانسلیشن میں ان نے کیا, کیا جی آگے جو فیل آ رہا تھا نا فیل مظاہرے اس کے ساتھ مل کر کیا مفہوم پیدا کیا مصدر کا مفہوم پیدا کیا یعنی وہ الفاظ ان کے آخر میں نہ آتا ہے میں مزید آسان کرتا ہوں ان کے بعد تابوہ ہی صرف لکھتا ہوں ٹھیک ہے ان کے بعد تابودہ کے والا ترجمہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ نوٹ کر لیں ترجمہ کریں گے کہ تو عبادت کرے اس کا ترجمہ کیسے کریں گے کے تع عبادت کرے اور اگر مستر والا ترجمہ کرنا چاہیں گے نا تو کچھ یوں ہوگا تیرا عبادت کرنا کہ تبادت کرے ایک ترجمہ اور مستر والا ترجمہ تیرہ عبادت کرنا ٹھیک ہے نا اچھا تیرا کہاں سے آیا تیرہ وہ جو فائل ہے نا فائل سیکنڈ پرسن کا ہی ہے نا اس سے میں نے تیرا نکالا ہے. اب یہ باتیں ذرا سمجھے اور اس میں تھوڑی سی ورکنگ کرتے ہیں تیرا عبادت کرنا ان تاب تیرا عبادت کرنا اب میں آپ کے کچھ لکھتا ہوں آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں ان تجلسہ تیرا بیٹھنا अन तशराबा तेरा, तेरा पीना अन माआ तेरा पानी पीना अन तजलिसा अल कुर्सी तेरा, तेरा कुर्सी पर बैठना अन अनताबुदल्लाहा تیرا اللہ کی عبادت کرنا یہ آپ کو ایک قسم کا پیٹرن یاد ہو گیا صحیح اچھا اب یہ تو تیرا کے ساتھ ہے نا اب میں لو چینج کرتا ہوں پھر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں مزہ آئے گا پھر انیاب دا اس کا عبادت کرنا ٹھیک ہے یہ اس سب کہاں سے آ گیا اس سیگھے سے اس کا عبادت کرنا اگر ہوتا ان آبودا میرا عبادت کرنا اگر ہوتا انابا ان ہمارا عبادت کرنا ٹھیک اگر ہوتا ان یا ان سب کا عبادت کرنا اگر ہوتا ان تابود تم سب کا عبادت کرنا ماشاء اللہ سمجھ آ آپ کو ٹھیک ان نے آگے فیل کے ساتھ مل کے کیا کام کیا مصدر کا مفہوم دے دیا لہٰذا اس ان کا نام پڑ گیا ان مصدریہ ان کا نام کیا پڑ گیا ان مصدریہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے ان مصدریہ کسے کہتے ہیں کیا جواب دیں گے یہ ان وہ حرف ہوتا ہے ایسا ان جو فیل کے ساتھ مل کر مصدر کا مفہوم دے دیں تو سادہ ترجمہ آپ کے کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ٹیکنیکل ترجمہ مصدر میں کنورٹ کر کے کر سکتے ہیں دونوں ٹھیک ہوں گے لیکن اچھی اردو مستر کے ساتھ ترجمہ کرنے سے بنے گی اب میں آپ کے سامنے وہ آیت لکھتا ہوں اور کوشش کریں جو کل بھی میں نے لکھی تھی آج دوبارہ لکھتا ہوں اب اس کا مستری مانا کے حساب سے ترجمہ کریں یا مکم بہو بکارتن تسلی سے یا مرکم نہیں یہ تو سمپل ہے نا اتنے حصے کو کرنا ہے نا تمہارا پہلے اس کا ترجمہ تو کریں وہ <سوس> تمہیں حکم دیتا ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا <سوس> تمہارا گائے کو ذبا کرنا یعنی اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبا کر دو اوکے okay؟ یعنی اس کو اب یا کو کو ذرا ہٹا دیں تو سمپل آپ ترجمہ یہ کرنے کی کوشش کریں کہ تمہارا کسی گائے کو ذبا کرنا صحیح ہے تمہارا کسی گائے کو زبا کرنا یعنی اس کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پھر ہمیں اردو میں اس کو اس طرح لانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی ایک گائے ذبا کر دو تو یہ ترجمہ کرنا ان اللہ تعالی آپ کو آجے جائے گا کئی جگہ آپ نا یہ جو نا تمہارا میرا ہمارا یہ نہیں لائیں گے مثلا میں آپ کو ایک ایڈوانس ور بتا رہا ہوں उरीदू उरीदू के माना है आई वॉन्ट उरीदू आई वॉन्ट मैं चाहता हूं उरीदू अन अजहबा पहले जरा अन अजहबा का तर्जुमा करें मेरा जाना के नहीं करना ना मेरा जाना اب آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ میں میرا جانا چاہتا ہوں اب آپ میں آ نا تو سمپل اب آپ جانا میرا ہی ہے نا ٹھیک ہے نا اریدو ان ازبا میں جانا چاہتا ہوں اریدو ان اشربا میں پینا چاہتا ہوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں کیا اربی ہوگی اریدو ان اجلسا ان اجلسا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر اب پھر دو دفعہ میں والا مہوم نہیں آئے گا تو یہ ان شاء آپ کو قرآن مجید میں بہت فائدہ دے گا ان جس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے ان مستریا ان مستری وہ حرف ہوتا ہے جو فیل مزارے سے پہلے آ کر مزارے کو منصوب تو کرتا ہی کرتا ہے فیل مزارے کے ساتھ مل کے مزدر کے مانا دیتا ہے ٹھیک ہے جملہ ہے میں قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہتا ہوں سارے لکھے اپنی کاپی پہ اور اس کے بعد ہاتھ کھڑا کریں پھر نمبر آپ کو دیے جائیں گے کہ کتنے نمبر ہیں آپ کے اگر جملہ صحیح بن گیا تو اس کا مطلب ہے میں نے آپ کو کانسیپٹ کلیئر کروا دیا نہیں بنا تو آپ نے ایوی ہاں کر دیا کہ جی سمجھ آ گیا کس لفظ کی عربی نہیں آتی ہے آپ کو آپ کو قرآن کی آتی ہے عربی حدیث کی عربی آتی ہے اچھا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں وہ اریدو ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کیا رہ گیا سمجھنا سمجھنا کے لیے میں زیادہ یہ کر سکتا ہوں آپ کو تین روٹ لیٹرز دے دیتا ہوں فاحام اور آگے باپ بتا دیتا ہوں سین آگے آپ کا کام ہے. میں جو کر سکتا تھا کر دیا میں نے ٹھیک ہے اب ورکنگ کریں لکھیں تھوڑا سا فا ہا میم کو استعمال کر کے پہلے ماضی مزارے بنائیں بنا لیا ماویہ اللہ حسن نے بنا لیا چلیں بنا کے اسے لاک کر دیں حرکتیں لگا دیجیے گا بعد میں نہ کہ میں نے حرکت نہیں لگائی تھی حسن نے بھی بنا لیا بنا رہے ہیں. بنا لیا ایکسیلنٹ اس کے بعد میں لکھوں گا اس کا جواب اور پھر چیک کریں گے کتنوں کا صحیح ہے حدیث کر دیا مفول ہے نا دونوں منصوب ہیں قرآن اور حدیث اس لیے میں نے کو لکھا تھا لازمی پکا پتہ چل جائے کہ کو مفول ہے ورنہ میں کو نہ بھی لکھتا تو مفول ہی تھا قرآن اور حدیث سمجھنا چاہتا ہوں میں اتنا بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے کو جان کے لکھا کو بس لے کے مفول ہے اگر آپ نے یہ جملہ کر لیا تو اس کا کیا مطلب ہے تصور کریں نا I want to understand قرآن and حدیث ٹھیک اس کو آپ عربی میں لے کے آ رہے ہیں قرآن امدیث ان جو ہے یہ کیا کر رہا ہے فیل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دے رہا ہے اس ادوار سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا ان مستریا ان مستریا تو دو حروف ہمارے ہو گئے ہیں جو فی المظارے کو منسوب کرتے ہیں ایک لن اور ایک ان اب ہم تیسرے حرف کی طرف چلتے ہیں ذہن میں تازہ کر لیں کہ فی المزارے جب منسوب ہوتا ہے تو وہ پانچ سیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ پیش زبر سے بدل جاتی ہے آنی اونا اینہ والوں کا نون نکل جاتا ہے اور جمع مونس کا کچھ نہیں بگڑتا اور یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو میں بتاتا چلوں مزید وہ ان آپ کو آگے کام آئے گی کہ جو آنی اونا اور اینا ہوتے ہیں نا وہ سیکھے جن کے آخر میں آنی اونا اینا آتا ہے ان کے آخر میں جو نون آتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے نونے ارابی اس کا نام نوٹ کر لیں نونے عرابی یعنی کافی سارے نون ایک پیج آپ بنا سکتے ہیں نون کی اقسام ٹھیک ہے نا پیج لکھ لیں ہیڈنگ نون کی اقسام پہلا نون ہمارے سامنے کب آیا تھا یاد ہے آپ کو نو نے وکایا ٹھیک ہے نا نو نے وکایا آیا تھا نو نے وکایا کس کے ساتھ آیا تھا یا کے ساتھ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آیا تھا اوکے جی اس کے بعد نون آیا نونے تاکیت نونے تاکید آیا نا نونے تاکید نونے خفیفہ بھی تھا نو نے بھی تھا یہ زور پیدا کرنے کے لیے آیا تیسرا نون ہے نونے ارابی نون ارابی نون رابی کون سا نون ہوتا ہے یہ جو آنی اونہ اور اینا والے سیگے نا مظاہرے کے ان کا نون ہوتا ہے جمع مونس کے آخر میں بھی نون آتا ہے اس نون کا نام ہے نونے نسواہ نون نسواہ عورتوں والا نون ہے وہ ٹھیک ہے جمع مونس کا نون جو ہے اس کا نام ہے نون نسواہ نسواں نسو قالا نسبت ان فلم یہ مجھے اس لیے بتانا پڑا ہے کہ یہ جو میں ٹیکنالوجی استعمال کروں نا کہ جی آنی اونا اور اینا کا نون ہٹا دیتے ہیں میں یوں کہوں کہ گا نون رابی ہٹا دیا جاتا ہے نون نسواں والے سیخے ویسے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اپنی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ کوئی ضروری نہیں تھا پھر سن لیجیے فلم مزارے جب منسوب ہوتا ہے پہلے گروپ کے پانچ لفظ کے آخر میں پیش آتا ہے زبر سے بدل جاتا ہے نونے رابی ڈراپ ہو جاتا ہے نونے نسوا کو کچھ نہیں ہوتا اب ساری کہانی آپ سمجھ چکے ہیں تو پہلا حرف تھا لن دوسرا تھا ان تیسرا نوٹ کریں تیسرا ہے کئی کئی کئی فعل گزارے سے پہلے آتا ہے صرف اور کسی سے پہلے نہیں آتا یہ بات بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے لن صرف فعل گزارے سے پہلے آتا ہے اور کسی سے پہلے نہیں آتا ان فعل مزارے سے پہلے بھی آتا ہے ماضی سے پہلے بھی آتا ہے اور اسم سے پہلے بھی آتا ہے ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا اب یہ جو کئی آیا ہے نا کئی یہ بھی صرف فعل مزارے سے پہلے آتا ہے اور کسی سے پہلے نہیں آتا کئی قرآن میں چیزیں بہت کم استعمال ہوئے ہے۔ پورے قرآن میں دس مرتبہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہم لسٹ پوری کر لیں گے کئی کے معنی کیے جاتے ہیں تا کے تاکہ سمجھتے ہیں نا تا سو دیٹ یہ تا اردو میں کیوں استعمال کرتے ہیں ہم اسماعیل تا اردو میں کیوں استعمال کرتے ہیں آپ کوئی مر بولے جس میں تا لگایا ہو آپ نے میں کتاب پڑھتا ہوں تاکہ تاکہ علم حاضر کروں تو کیوں لگایا تاکہ آپ نے وجہ بیان کرنے کے لیے ریزن بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ تاکہ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں وجہ بیان کرنے کیونکہ تاکہ ٹھیک ہے اس طرح سے لیکن سو دیٹ والا جو ہے نا ہم زیادہ کلیئر ہے اسٹوڈنٹ کلاس سے باہر جانے کی آرز مانگتا ہے وہ کہتے تم کلاس سے باہر کیوں گئے وجہ بتاتے ہیں نا میں کلاس سے باہر گیا تاکہ جو بھی کروں ٹھیک ہے نا تو وجہ بتانے کے لیے کئی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مفہوم کلیئر ہے میں جملہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں ٹرانسلیٹ کریں جی خالا کا اس نے پیدا کیا. خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا ان اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا کئی تاکہ یا بدو اس تو ہے ہی نہیں وہ عبادت کریں ہو ٹھیک ہے یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد حالک اللہ کئی یا بو ہو اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں اس کو ایک اور مفہوم میں آپ لا سکتے ہیں اچھی اردو میں اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا اسی جملے میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کر کے مختلف جملے بنائیں گے صحیح میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون بنا سکتا ہے آصف آپ نے اس جملے میں تبدیلی کرنی ہے اور مفہوم ایسا نکالنا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا تاکہ میں اس کی عبادت کروں یہی جملہ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے باقی سارا وہی ہے حالانکہ اچھا اللہ فائلی ہے اب یہاں پر مفول آنا ہے نا مفول ہوں میں یا ہوں میں یا ہوں نا اب یا کو میں اللہ کے ساتھ لگاؤں اللہ ہوئی عجیب ہی بن جائے گا کچھ ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں مفول کو فیل کے ساتھ لگا دیتے ہیں اب یہ فیل کے ساتھ لگے گی ڈیمانڈ کیا اس کی زیر نون صاحب آئیں گے خلاکانی خلاک نی اللہ ملا کر ہم اسے پڑھیں گے یہاں پہ زبر بھی تو آ جاتی ہے نا خلاق اللہ ٹھیک ہے ہاں جی کئی ہیں کئی ہاں کریںبود ہو خلا نہیں اللہ کئی آبود ہو ہے جملے میں تبدیلی کرنی ہے آپ نے کہنا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں جی خلا کا نام مفول گیا ہاں جی اللہ کئی اللہ... कی... نویا اللہ نے تجھے پیدا کیا تاکہ اس کی عبادت کرے کیا یار مفہول چینج ہو رہا ہے ہر جگہ نہیں تھا پھر نا آیا اب کا آ گا خلا تو وہی رہے گا خلا کا کا اللہ کئی ثاقب اللہ نے تم سب کو پیدا کیا تاکہ تم اس کی عبادت کرو شاہ بس الگ, الگ الگ بول دیا کریں بلا کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے خالاک کم اللہ جب آپ کریں گے تو پھر نئی چیزیں آپ سیکھیں گے خالہ کا کم اللہ اب یہاں پر نوٹ کریں کم کے میم ساکن کو آگے ملاتے ہوئے ہمیشہ پیش دیتے ہیں صحیح ہے نا اب یہ چیزیں الگ سے نہیں سکھائی جا سکتی آپ کو یہ چیزیں آپ کو اسی وقت سکھائی جا سکتی ہیں جب آپ کچھ کر رہے ہو تو خلا کا کم اللہ کئی کئی ہو کئی تابود ہو ہو عمر اللہ نے ان مونس کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے اللہ نے ان مونس کو پتہ نہیں آپ نے کیا بولا میں نے سنا نہیں تو کیا بولا تھا کنہ کنہ کیوں لگے گا یار کنہنا تو تم ہو میں کہہ رہا ہوں ان مونس کو ہوم تو مذکر ہے خلاقہ नू कई? कई कई कई कई कई नूने नस्वा को कुछ होता है بدھنا کئی بدنا ہو یا بدھ یابودانی یا بدونا تابنا تابودانی آپ کوئی اور کریں جو اس میں نہیں ہے وہ کریں اور بتائیں میں نے یہ کیا یعنی مفہوم یہی ہے پیدا کرنے کا ہی اللہ کا ہی اور عبادت کرنا شابش میں بھی آ گیا ہم بھی آ گئے تو بھی آ گیا تم بھی آ وہ مونس بھی آ گئی کیا رہ گئی اسے لے کے آئے ویری گڈ آپ کو اپنی بیوی کو جا کے کہنا ہے آپ نے آج یہ جملہ تاکہ تاکہ آپ کل نہ آئے جی خال کا مونسو کہنا ہے نا آپ نے ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو پیدا کیا آپ نے اپنی بیگم سے کہنا ہے خال کی اس نے تجھے پیدا کیا کس نے اللہ کئی ہاں کون سا لفظ لگے گا یہاں پہ ہاں تو کون سا ہے وہ یونیک سی گا والا ہے تابودینا والا ہے نا تابودی تابودی ٹھیک ہے یہ انتہائی مشکل جملہ تھا سیدھی سی بات ہے ہر اعتبار سے مشکل تھا فزیکلی بھی اور بات سمجھ میں آ نا وہی وہ دیکھیں ناپ کیا تابودی نہ تھا ناپ کیا تابو دی بچ گیا اور ساتھ ہو کی ضمیر لگا دی اللہ کے لیے اور ہو سے پہلے یا ساکن ہو تو ہو پہ زیر آتی ہے تو آپ عربی گرامر کی کلاس میں ایک دن بھی مس کر کے اگر سمجھیں کہ آپ کو عربی آجے جائے گی تو یہ آپ کی بھول ہے کہیں نہ کہیں کوئی چیز ٹکراتی ہے آ کے کوئی نہ کوئی رول جو ہے آپ کو یاد کروایا جاتا ہے اوکے تین حروف ہو گئے جی فیل مظاہرے کو منسوب کرنے والے چوتھا حرف فیل مظاہرے کو منسوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ازن ازن ٹھیک ازن ازن قرآن مجید میں آپ کو اس طرح لکھا ہوا ملے گا ازن قرآن مجید میں آپ کو اس طرح لکھا ہوا ملے گا اس کے مانا اردو میں کیے جاتے ہیں تب تو کیا مانا کیے جاتے ہیں تب تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی چوتھا اور پھر کو منسوخ کرنے والا کون سا ہوتا ہے ازن جو قرآن مجید میں ایسے لکھا جاتا ہے یہ ہے ایزن جس کو اس طرح لکھا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا تب تو اوکے تب تو ہم کب بولتے ہیں تب تو ہم بولتے ہیں اسماعیل نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں انیس جون سے قرآن اکیڈمی فیصلہ آباد میں عربی گرامر سیکھ رہا ہوں اس کے دوست نے ریٹ کیا تب تو تمہیں قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہوگا ایسی نا تو تب تو کہاں آیا یہاں پہ یعنی کسی بات کے جواب میں تب تو لایا جاتا ہے صحیح ہے کسی بات کے جواب میں مزے کی بات یہ ہے کہ ازن جو ہے یہ مظاہرے کے ساتھ استعمال ہوتا ہی ہوتا ہے اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بھی مزے کی بات نہیں تھی مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں فیل مظاہرے کے ساتھ اس کا استعمال ہمیں نظر نہیں آتا ٹھیک لہذا اس کی ہم پریکٹس ہی نہیں کریں گے ازن قرآن مجید میں ہے لیکن اسم کے ساتھ ہے یا جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اس کا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک بات تو یہ انہوں نے ذکر کی کہ مجھے تمہارا اسے لے جانا سمگین کرتا ہے اور دوسرا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے تو انہوں نے کہا تھا ان اکلب اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا حال میں کہ ہم ایک جتھا ہیں گیا نا کیا لفظ ہے پورے انزن تب تو ہم بہت ہی نقصان میں ہیں یعنی اتنی جماعت کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے تب تو ہم بہت ہی گئے ہیں تو تب تو کے معنی میں ازن قرآن مجید میں آپ کو ملے گا اس طرح لکھا ہوا اوکے جی بس اس سے زیادہ ہم ازن کو نہیں پڑھیں گے صحیح اگر عام کوئی عربی کی کلاس ہوتی تو اس میں اس کے جملے بھی کروائے جاتے لیکن وہ میں نہیں کرواؤں گا گرامر والوں کے نزدیک یہ چار حروف ہیں صرف جو فیل مظاہرے کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں گرامر والوں کے نزدیک چار حروف ہیں جو فیل مظاہرے کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ مزید بتاتے ہیں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے اور ان کا کام کیا ہے مظاہرے کو منصوب کرنا لیکن ہمیں ان نظر نہیں آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ وہی حرف جو ہے مظاہرے کو منسوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ ایکچولی مزارے کو منصوب نہیں کر رہے ہوتے یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو بہت ہی ٹھیک ہے ان میں پہلا حرف ہے لام زیر والا ایندر لام ان میں ایک حرف ہے ہتہ حتی... ان میں ایک ہرف ہے جو میں نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ آپ کے لئے ان دو کو سمجھنا ضروری ہے اس وقت میری بات کو پھر دوبارہ سنے میں نے آپ کو بتایا کہ فیل مظاہرے کو منصوب کرنے کے لیے کتنے حروف استعمال ہوتے ہیں چار. چار لیکن کچھ حروف کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا صحیح ہے وہی ان فعل مظاہرے کو منسوب کر رہا ہوتا ہے ان نہ دکھنے کی وجہ سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ حروف جو ہیں وہ فیل مزارے کو منصوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ ان چار لسٹ کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں وہ دو حروف میں نے بتا دیے جو بہت ملیں گے آپ کو قرآن میں ایک ہے لام اور ایک ہتہ ایک ہے لام ایک ہتھی ایک ہے لام ایک حدتہ اور آپ نے یہ دونوں حروف جارہ کے طور پہ پڑھے ہوئے ہیں پڑھے ہوئے ہیں نا لام کے لیے اور حتی یہاں تک کے ٹھیک یہاں تک کے یہ دونوں وہی حروف ہیں لیکن ان کے بعد ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے اس ان کی وجہ سے آگے فیل مظاہرے جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے کلیئر ہو گیا اب ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ایکزامپل کروں گا تو کلیئر ہو جائیں گی یہ جو لام ہے نا لام اس کا نام نوٹ کر لیں اس لام کا نام ہے لام کئی اسلام کا کیا نام ہے لام کئی لام کئی کا کیا مطلب ہے یہ وہ لام ہے جو کئی کے مانا دیتا ہے یہ وہ لام ہے جو کئی کے مانا دیتا ہے کئی کے مانا کیا تاکہ اور تاکہ کے مانا ہم نے اکیلے بھی کیے ہیں نا میں پانی پینے کے لیے قلعہ سے باہر نکلا میں کلعہ سے باہر نکلا تاکہ میں پانی پیوں ہوں تو تاکہ کے لیے تاکہ کے لیے ایک ہی بات ہے تو قرآن مجید میں میں نے آپ کو بتایا کئی کا استعمال بہت کم ہوا ہے لیکن لامے کئی کا استعمال بہت زیادہ ہے نام لکھ کے آگے تاکہ لکھ لیں نام اس کا ضرور لکھیں کیونکہ آپ کو لامے تعریف کا پتہ ہے لام جارا کا پتہ ہے لام تاک کا پتا ہے اب کافی دیر بعد ایک لام آیا ہے جس کا نام ہے لامے کئی وہ لام جو کئی کے مانا دیتا ہے سمپل سی بات ہے اور کئی کے مانا تا کے ہوتے ہیں لہذا ریزلٹ یہ نکلا کہ یہ جو ایکزامپل کئی والی لکھی ہے نا یہ ہم کئی کی جگہ لامے کئی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کئی کی جگہ کیا لگا دیں لامے کئی لگا دیں جی خلک اللہ لی تو کئی سے زیادہ اچھا لگتا ہے کیا خلک اللہ کئی یابدوہ خلک اللہسا لیبودہ اوکے خلاق نی اللہ لی آبودہ اب یہ لام مظاہرے کو منسوب نہیں کر رہا لام کے بعد کون چھپا ہوا ہے ان چھپا ہوا ہے جو مظاہرے کو منسوب کرنے کا کام دے رہا ہے کلیئر جی خلا کا نا اللہ لی نابودہ خلا کا کا اللہ لی تابودہ خلا کا کم لی تابود ہالا کاہ لی بہ خال کی اللہ لی ہی تو کئی کی جگہ لام لگا کے آپ یہ پورشن پورا کر سکتے ہیں اگر آپ کو تا کے کا مفہوم پیدا کرنا ہے نا تو آپ کئی کی جگہ لامے کئی زیادہ لگائیں کیونکہ مجید میں آپ کو لامے کئی بہت ملے گا صحیح ہے جی آخری لفظ हتا... हتا کی معنی کیا اب آپ کی اردو کا امتحان ہے کہ آپ یہاں تک کے یہاں تک کے کو اردو جملے میں کیسے استعمال کرتے ہیں کوئی جملہ بولے اردو میں جس میں آپ نے یہاں تک استعمال کیا ہوا ہو شابش وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ اسے موت نے آ لیا ٹھیک ہے نا اچھا یہ جو یہاں تک کے ہے نا یہاں تک کے ہتھا کے ایک معنی ہے یہاں تک کے اور ہتھی کے ایک معنی ہے جب تک اب ساکب آپ نے جو جملہ بولا ہے نا کیا بولا سر دوبارہ بولے آپ سب کو دعوت ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا دعوت جملے کی ہے کہیں اور کوئی دعوت لیجئے گا وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ اسے موت نے آ لیا اب آپ نے اس جملے میں یہاں تک کے بجائے جب تک استعمال کرنا ہے اور جملہ بولنا ہے پھر آپ کی اردو پتہ چلے گی شابش اسی جملے, اسی جملے, جملے میں یہاں تک کے جگہ جب تک بولنا ہے ہاں ٹھیک ہے شاہ جب تک اسے ایکسیلینٹ میں نے ایسی نہیں سے خطاب دیا ہوا جب تک اسے موت نے نہ آ لیا ٹھیک ہے ریزلٹ نکلا کہ اگر آپ نے یہاں تک کے لکھ ترجمے میں لانا ہے نا تو نا نہیں استعمال کرنا جب تک لانے تو نہ استعمال کرنا ٹھیک ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ اسے موت نے آ لیا وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا جب تک اسے موت نے نہ آ لیا سمجھ آ رہی ہے ٹھیک میں کہنا چاہتا ہوں میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ وہ چلا جائے اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے میں لکھتا ہوں بورڈ پہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کے وہ چلا جائے شاباش ہرگز نہیں والا مفہوم آپ نے لن سے پیدا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے لن ازہ اب ذرا آپ عربی کی بیوٹی دیکھیں میں ہرگز نہیں تین جاؤں گا ایک دو تین چار پانچ پانچ لفظ ہیں جن کو لن اسبا دو لفظوں میں عرب نے بیان کر دیا لن اسبا میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ ہت وہ چلا جائے وہ چلا جائے یار ہتا یزحبا <سلام> ایک دو تین چار لفظوں میں اتنا بڑا جملہ ٹرانسلیٹ ہو گیا لن ازبا ہتھا یزح میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ وہ چلا جائے میں ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک وہ چلا نہ جائے یہ صحیح لٹریچر ہے لیں جی جملہ بنائیں ہے شہروز میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا لن اجلسہ میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا لن اجلسہ میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ وہ بیٹھ نہ جائے ہتہ یہ اجلسا ٹھیک ہے اگر میں کہوں لن اجلسہ ہتھا تجلسہ جب تک تیٹھ نہ جائے وہی چیز ہے نا آپ بڑے کہتے ہیں سر جب تک آپ نہیں بیٹھیں میں نہیں بیٹھوں گا مونس والا کون سا ہے پاسبل ہے نا پاسبل ہے جب تک وہ نہ بیٹھ جائے تو اسے تو ہم نے لانا نا کلاس میں ہو سکتا ہے ہاں نہیں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے فروخت بیگم صاحبہ کو یہ کہنا ہے میں ہرگز نہیں کھانا کھاؤں گا جب تک آپ نہ کھا لیں ماشاء آپ ہی تھوڑا ٹرائی کریں سب نہیں بیگم نہیں ہے تو جملہ تو ہے نا پریکٹس تو کر سکتے ہیں نا یعنی شادی کے بعد بولا جا سکتا ہے میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا اچھا کھانا اور کھانا کھانا اکلا حمزہ کاف لام روٹ لیٹرس اور باب نون ہے ٹھیک ہے تو کیا بن گیا اکلا یا اور اگر بہت ہی آپ نے زنوریز بننا ہے तो खाने के बजाय पानी ले आए <laughs> मैं हर किस पानी नहीं पीऊंगा जब तक आप ना पी लें <laughs> जी मैं मैं लन अत लमा ہاں حتا... جی تو کردار کریں تاکلو سے کردار کریں یاکولو یا کلانی یا کلونا تاکلو تاکلانی تاکلو تاکلانی تاکلونا کولی یہاں تک کہ تا لے جب تک آپ نہ کھا اوکے اور یہی استعمال ہوا ہے لن تنا لرا ہتھا تم فی کو ماتون تم نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے اور جب تک کا ترجمہ جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے اللہ کے اسم کا ایک فرمان عام طور پہ جمعے کے خطبے میں سنایا جاتا ہے اللہ سن لو نفسہ لن ان نفسہ لن تموتا کوئی جان ہرگز نہیں مرے گی ہتھی تس تک ملا رسکا یہاں تک کہ وہ اپنا پورا رسک حاصل کر لے جب تک وہ اپنا پورا رسک حاصل نہ کر لے کچھ لوگ اس لیے کم کھاتے ہیں کہ ذرا ٹائم مل جائے گا زیادہ اسے کہتے ہیں جی مرنا ہی ہے نا کھا ہی جاؤ لیکن پتہ کسی کیوں نہیں ہے کہ اس کا رسک کتنا ہے لیں جی مظاہرے منسوب مظاہرے خفیف مکمل ہو گیا فیلمزارے کو منصوب کرنے والے چار حروف ہیں ٹوٹل لن ان کئی ازن باقی دو حروف میں نے وہ بتایا جن کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے اور وہ دو حروف آپ نے پڑے ہوئے ہیں لام جارہ اور حتہ جارہ ان کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے اور ان کے بعد فیلمزارے اس ان چھپے ہوئے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے اوکے جی سبحانہ اللہم و ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استفرکا